روحشن روحیلا قریش لیلا شی تھا سور قریش حضرت سے پہلے نظر ہونے والے صورت میں سے ہے یہ تیسویں پارے کے مختصر اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ سورج مبارکہ ہیرت سے پہلے نازر ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں ایک رکو چار آیتیں سترہ کلمات اور تہتر حروف ہیں بنیادی طور پہ اس سرحد مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے قریش کو مخاطب کیا ہے اور قریش کو مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ انہی کے خطاب کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دے رکھے تھے اور قرب کے کی حصول کے لیے جو قربانیاں اللہ کے رضا کے لیے دینی چاہیے تھی دی وہ انہوں نے غیروں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے تو اللہ تبارک و تعداد اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص قریش کو مخاطب کر کے ان کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اس لیے کہ قریش عرب میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ کر ان کے تری اختیار کرنے میں اپنے فائدہ اور عقرمندی تصور کیا کرتے تھے عریش کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد آ گیا اور سیداب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا سب سے پہلے قسی نے ان کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کے ولایت اس قبیلے کے ہاتھ میں آگئی اسی بنا پر کس کو مجم القوم یعنی قوم کو جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا اس شخص نے اپنے اعلد رجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور ہر طرف عرب سے آنے والے ہائیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا جس کے بدولت اہستہ اہستہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر اور رسوخ بڑھتا اور قائم ہوتا چلا گیا کوسائی کے بعد ان کے بیٹوں عبد المناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کے ریاست کے منصب تقسیم ہو گئی مگر دونوں میں سے عبد المناف کو اپنے بات ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری اور شہرت اور نیک نامی مل چکا تھا اور عالم نے ان کا شرف اور ان کے عزت اور احترام تسلیم کیا گیا تھا عبد المناف کے چار بیٹے تھے ہاشم عبد الشمس مطلب اور نوفت ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں ان کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے مشرق اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکہ کی منڈی میں اندرونی ملک کے سوداگر آنے لگیں اس لیے جنوب عرب سے بخیر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام اور مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت زیادہ چمک ہوتا دوسرے عربی قافلوں کے بہ نسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کے حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے حج کے زمانے میں نہایت فیاضی اور صحاوت کے ساتھ ہائیوں کو جو سہولیات قریش کے لوگ فراہم کرتے تھے اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکا مارا جائے گا راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ باہری ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے جو دوسرے قافلوں سے وہ حاصل کیا کرتے تھے ہاشم نے انہی تمام پہلو کو دیکھ کر تجارت کی سکیم بنائی اور اپنی اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا شام کے غسانی بادشاہ نے بادشاہ سے ہاشم نے اور حبش کے بادشاہ سے عبد الشمس نے اور یمن کے بادشاہ سے مبلب نے اور عراق اور فارس کے حکومتوں سے نوفر نے تجارتی مراعات حاصل کی اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی اسی بنا پر یہ چاروں بئی متجربین تجارہ کے نام سے مشہور ہو گئے کہ یہ تجارت کے اندر بےحد مہارت رکھنے والے لوگ ہیں اور جو رابطے انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے غم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اسحابی ادا بھی کہا جاتا تھا جس کی لفظی معنی ہے الفت پیدا کرنے والوں کی ہیں اس کاروبار کی وجہ سے پرریش کے لوگوں کو شام مصر عراق ایران یمن اور دوسری ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کے ثقافت اور تہذیب سے براہ راست سبق پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش بھی بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کا پلہ نہ رہا مال اور دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائف ہو گئے اور مکہ جزیرت العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا عرب کے کسی دوسری قبیلے میں اتنے بڑے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں پائے جاتے تھے انہی وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش القادریش لوگوں کے لیڈر ہیں مسنب احمد میں, اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رابی ہے اور یہ حدیث بکھری شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش پہلے عرب کے سرداری قبیلۂ سینئر والوں کو حاصل کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کے حوالے کر دی اور قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت سے نوازا قریش اسی طرح ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابراہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آیا پانچ سو اکہتر یا پانچ سو ستر عیسوی میں اگر اس وقت اب رہا اس شعر مقدس کو گرانے اور اس کے حرمت کو پامال کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو عرب میں قریش ہی کی نہیں خود کعبہ کے دھک بھی ختم ہو جاتی زمانہ جاہریت کے عرب کا یہ عقیدہ متزر ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی اللہ ہی کا گر ہے اس لیے کہ اس گھر کے اندر باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت رکھے تھے لیکن بہرحال وہ کابت اللہ کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہا کرتے تھے اور قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یقیناً ختم ہو جاتا مکہ تک خبشیوں کے پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضہ میں لے لیتی اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں ابتلا ہو جاتے جس میں وہ قسب سے پہلے زمانے میں تھے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے چوٹے چوٹے پتر مار مار کر اب رہا ساٹھ ہزار خبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کے مکے چلے گئے تو کابر کے اللہ ہونے پر تمام اہل علیات کا ایمان پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس کے ساتھ اوریش کے دھاک اور عزت بھی ملک میں پہلے کے بنسبت اور زیادہ ہو گئی اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے وہ لوگ بیکٹ کے عرب کے ہر حصے میں جاتے ہیں اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو چھیڑتا اس لیے کہ ان کو چھیڑنے میں وہ اپنے بربادی تصور کیا کرتے تھے لہذا انہیں چھیڑنا تو ان کے امان میں کوئی غیر قریش بھی ہوتا تو اسے کوئی تاروز نہ کیا جاتا تھا خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائی مبارکہ میں مختصر ترین جمل میں قریش پر اپنی کی ہوئی اس احسان کا تذکرہ فرماتا ہے جو ان کو بلاد عرب میں اور اس کے گرد و اطراف کی دوسرے ممالک میں جو عزت حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف کابت اللہ کی وجہ سے اور کابۃ اللہ کو عزت اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ شریک ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جس گھر کے مالک نے یہ عزت اور احترام سے نوازا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کے عبادت کرو یہ اس کا حق ہے اور یہ تم پر لازم ہے بطور شکر کی بھی اور بطور قرآن مجید کے مخاطبین کی بھی اس لیے کہ قرآن مجید تمہارے ہی قبیلے کے ایک ممتاز شخصیت پر جس کی شرافت عظمت دیانت اور اخلاق کی بلندی اور عظمتوں کا پورا زمانہ گواہ ہے انہی پر اللہ نے نظر فرمایا ہے اور جن کو تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو لہذا اس حوالے سے بھی تم پہ لازم ہے کہ تم اس کا نام خدا کو سنو سمجھو اس پہ عمل کرو اور پھر اپنے دستیاب وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اللہ کے اس پیغام کو ہر جان عام کرو جس اللہ نے اس کابت اللہ کے ذریعے تمہیں امن سکون چین اور عزت اور احترام عطا فرمایا ہے یہ کلام اسی اللہ کا نازل کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لہ لاہی قریش مانوس ہوئے قریش علا فیہم مانوس ہونا ان کا رحلت سردی کے سفر سے وہ شعیف اور گرمیوں کے سفر سے گرمی اور سردی کے سفروں سے مرادی ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کی تجارتی شام اور فلسطین کی طرف یہ قاصلے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں اور سردی کے زمانے میں وہ لوگ جنوب عرب کی طرف جاتے تھے یمن وغیرہ کی طرف اس لیے کہ وہ گھر ادا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذہنوں میں ان موسموں کے آنے کے ساتھ ہی اس بات کو بٹھا دیا تھا کہ بھائی جس سے ہو سکے وہ اس سفر میں ضرور جائے اور وہ بے خوف اور خطر ان علاقوں کے لیے قافلی تجارت باندھ کر کے نکل پڑتے تھے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے تمہیں مانوس کیا سردی اور گرمی کے سفروں کے لیے فلیاب ابادر بیک بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی اللہ سے جس نے انہیں گانے کو دیا منجو بھوک کے درمیان اس لیے کہ شروع میں تو یہ لوگ مارے لحاظ سے انتہائی کمزور تھے اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک وطالع نے ان کی ان مالی اور اقتصادی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کی ذہنوں میں ایسی اسکیمیں پیدا فرمائیں اور پھر عملی اقدامات اٹھانے کی ہمت ادا فرمائی اور توفیق دی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ امن میں ہو گئے اور بے خوف اور بے خطر ہو کر انہوں نے اپنے اقتصادی حالات کو بھی بہتر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت اور شرافت کو بھی ہر چار سو عام کیا تو اللہ کا احشان ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی جس نے ان کو بھوک میں گانے کو دیا وہ امن ومن خوف اور جس نے ان کو خوف کے عالم میں چین سے رکھا کہ جہاں ہر طرف لوگ لوٹتے دی جاتے تھے جار کے پڑھتے تھے لوگوں کے اوپر اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سامان اور اسباب تک کا محفوظ نہیں رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے بارے میں ایسا عزت اور احترام بٹھایا تھا کہ ان کے اسباب باہر پڑے ہوتے تھے لیکن لوگ ان کے احترام کی وجہ سے اور ان کا احترام جو تھا وہ کابۃ اللہ کی وجہ سے تھا جیسے خوفصدہ رہتے تھے کہ ان کے امور تجارت کو نقصان پہنچانے سے خود کو دور رکھتے تھے اور اسی میں وہ اپنے اخیت سمجھتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کے کیا ہوا احسان اور کرم میرا ہے جس کا تقاضا ہے کہ تم میرے بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو وہ الحمد للہ رب العرح